أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنقل <تصحيح> <الله الرحمن> خير <تصحيح> أمة أخرجت من الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن إنكر وتؤمنون بالله من خياصيهم وقدف في قلوبهم الرحب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء اور اہرے کتاب میں سے جنہوں نے کافروں کی مدد کی تھی انہیں اللہ تعالیٰ ان کے کلوں سے اتار لایا اور ان کے دلوں میں روب ڈال دیا کہ گروہ کو تم قتل کر رہے تھے اور دوسرے کو قیدی بنا رہے تھے اور تمہیں ان کی آرادی ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا لیا اور اس زمین کا بھی جہاں تم نے نہ رکھا تھا اور اللہ ہر چیز پر قادر تھے جس کا کرتے آئے ہیں دشمن بھی دل سے اس اس اس رحمن الرحیم الحمد اللہ رب العالمین ولا کے مطلب تقین و المتقین وسلام والسلام على رسوله کریم اما بعد حاضرین مجلس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم محقیقت و نصیحت کی یہ باٮٔسویں قسط ابھی کچھ دیر میں شروع ہونے جا رہی ہے اس سے پہلے والی کڑی میں ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ سے غزب احزاب کے بارے میں تفصیل سنا تھا کہ جب وہ وقت آیا تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے والوں پر صحابہ کرام پر اسلام پر حملے کے لیے کفار مکہ اور ان کے ساتھی سارے کے سارے ہزاروں کی تعداد میں مختلف مقامات سے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے نکل پڑے پہنچتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کے مشورے سے خندق تیار ہوتی ہے اور جب وہ لوگ سامنے آتے ہیں ایک نیا ماجرا ایک ن... ایک نئی چیز ان کے سامنے آتی ہے کفار مکہ اور ان کے ساتھیوں کا لشکر ایک بہت ہی بھاری بھرکم لشکر مدینہ کی دہلیز پہ آ کر رک جاتا ہے کافی دن تک یہ معاملہ چلتا رہا اور اسی دوران میں جو یہودی مدینے کے اندر مسلمانوں کے ساتھ تھے انہوں نے دھوکہ دیا اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مدد پہنچائی مسلمانوں نے صحابہ کرام رضوان علی مجمعین کندک کھودنے میں پریشانیاں جھیلی ان کی بھوک اور پیاس کا کیا عالم تھا نبی علیہ السلاۃ والسلام کی بھوک کا کیا عالم تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ان پریشانیوں میں ہمت باندھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سے کئی معجز نمودار فرمائے اور مسلمانوں کو بہت ساری سہولتیں بھی مہیا ہوئیں اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے آخری نعمت نازل کرتے ہوئے کفار پر کفار پر اتنی ٹھنڈی ہوا بھیجی کہ سارے کے سارے ان کے خیمے اکھڑ گئے ان کے پیر ڈگمگا گئے اور وہ اپنے قائد کے ساتھ منہ مو موڑ کر نکل پڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہودی مدینے کے اندر موجود تھے ان کی طرف رخ کیا اور اس طریقے سے آگے جو معاملہ ہونے والا ہے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم آنے والی کڑی میں بھی سنتے ہیں تو میں بلا کسی تاخیر فضیلت الشیخ استاد محترم مقصود الحسن صاحب فیضی حفیظ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ماحقیقت و نصیحت کی بائیسویں کڑی کا آغاز فرمائے السلام علیکم اللہ الرحمن الحمد اللہ الرحمن الرحیم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 وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذا في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا سبحانکا لا علم لنا اللہ ما علمتنا انکا انتا لعلیم الحکیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدة من لسانی یفقه قولی وحلو العقدة من لسانی یفقه قولی عزیز ساتھیو جو لوگ شروحی سے ان دروس کا مطابع کر رہے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ مدینہ منورہ میں یہود کے تین قبیلے آباد تھے بنو کینوقا بنو نغیر اور بنو قریوا غزو بدر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ اس سے پہلے یہ کہ مدینہ منورہ آنے کے بعد آپ نے ان تینوں قبائل کے ساتھ صلح کی اور آپس میں یہ بات متفقہ طور پر طے ہوئی کہ مدینہ منورہ سے سب لوگ مل کر کے دشمن کا دفاع کریں گے آپس میں ایک دوسرے کے معین اور مددگار رہیں گے ایک دوسرے کے خلاف دل میں کوئی کینہ کپٹ نہیں رکھیں گے ایک دوسرے کے خلاف دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے یہ معاملہ طے ہوا تھا لیکن چونکہ یہود کی عادت شرارت اور ان کی خصلت میں خباثت بھری ہوئی تھی اور آج بھی وہ صورت حال ہے اس لیے وہ اپنی عادت سے باز نہیں آئے چنانچہ جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا ہے کہ گدوے بدر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینوقا کو مدینہ منورہ سے باہر جلا وطن کر دیا غزوئے احد کے بعد بنو نظیر جب شرارت پر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی مدینہ منورہ سے باہر کر دیا تیسرا قبیلہ بنو قریدہ کا تھا یہ لوگ بعض روایات سے پتا چلتا ہے کہ اصل میں یہ عرب تھے لیکن انہوں نے یہودی مذہب اختیار کیا تھا اور شاید یہی وجہ ہے کی بنو نغیر اور بنو قیرا بنو قریدا کو اپنے سے جسے کہیے کہ ہلکا اور زلیل سمجھا کرتے تھے اسی لیے اگر آپس میں لڑائی ہوتی تھی تو اگر خون بہا دینے کا جب مانا ہوتا تھا تو بنو قریدا کا دو آدمی بنو نظیر کے ایک آدمی کے بارے میں تصور کیا جاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی احسان بنو قریدا کے اوپر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پر تشریف لے آئے تو آپ نے بنو قریدا کو اوپر اٹھایا اور بنو قریدا کو اوپر اٹھایا اور انہیں بنو نظیر کے برابر قرار دیا اور بنو نظیر کو جب آپ نے محاصرہ کیا تو بنو قریدا کے پاس آئے اور عہدے کی تجدید کی کہ تم لوگ اپنے عہد پر باقی ہو یا بنو نظیر طرح تم بھی معاہدہ کو توڑنا چاہتے تھے ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے عہدے کے اوپر باقی ہیں لیکن ان تمام تاکیدات کے باوجود نبی کریم صلیم نے انہیں ہر قسم کی آزادی دی تھی اپنے دین پر جیسے چاہیں وہ عمل کریں اپنے دین کے جیسے چاہیں وہ پابند رہیں ان کے ساتھ کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا ان کے ساتھ کوئی چھیڑ کھانی نہیں کی جائے گی ساتھیوں یہ اسلام کی خوبی ہے کافر قومیں اسلام کے زیر سایہ رہ کر کے جس قدر امن و امان سے رہتی ہیں کسی اور جگہ پر نہیں رہتی لیکن چونکہ شیطان کو اور شیطانی چیلوں کو یہ چیز پسند نہیں ہے لہذا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جنگیں کھڑی کر دیتے ہیں ورنہ تاریخ شاہد ہے کہ کافر جس قدر امن و امان سے مسلمان حکومت کے دیرے سایا رہے ہیں کسی اور جگہ نہیں آج بھی دیکھ لیجئے جس ملک میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پر جو کافر ہیں انہیں کسی قسم کس کی ایسی پریشانی نہیں آج بھی دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں لیکن جس جگہ مسلمان اقلیت میں ہیں کافر کس طریقے سے تنگ اور پریشان کرتے آج بھی چیز مشاہدے میں ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر حکومت جو لوگ رہ رہے تھے انہیں کسی کسی کی پریشانی نہیں دی لیکن ان تمام سہولت کے باوجود آپ نے کے آسانی دینے کے باوجود غز اہداف کے موقع پر بنو قریضہ کا کیا کردار رہا ہے آپ لوگوں نے پچھلے درس کے اندر ملاحظہ کیا ہو کہ کی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور فضل مسلمانوں کے شامل حال اگر نہ رہا ہوتا تو شاید ان کا کوئی بچہ روئے زمین کے اوپر باقی نہ رہتا اس لیے کہ جہاں مسلمان صرف تین چار ہزار ہوں اور فوج کی تعداد مشکل سے تین ہزار پہنچ رہی ہو اور ان کو دبانے کے لیے دس ہزار اور باہر سے وہ لوگ ہیں اور اندر سے یہ دشمن اب مسلمانوں کے بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی اپنے رسول کی اور اپنے موین بندوں کیونکہ حفاظت کرنا چاہتا اس لیے اللہ نے انہیں کامیاب کیا ان رسولنا ولدین عام روفی حیاتی دنیا وہ جب میں یقوم الشہاد اپنے رسولوں کی اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی مدد کریں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسی لیے حضرت عدی کا آپ لوگوں نے واقعہ پچھلی درسوں میں سنا ہوگا حضرت سالم کا آصم ثابت کا کہ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ اللہ تعالی میری لاش کو کافر نہ چھونے پائے تو جب غز رجی کے موقع پر مارک رجی کے موقع پر وہ شہید ہو گئے اور ان کو چھوڑ کر کے کافر چلے گئے لیکن مکہ کے لوگوں نے کہا کہ ہم کیسے مانیں کہ کی وہ وہی ہیں لہذا بھیجا دوسروں کو کہ ان کے ان کا سر لے کر کے آئیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے جسم کو چھوٹی چھوٹی مکھیوں سے اس طریقے سے ڈھانپ دیا کہ کافر ان کا سر نہیں کاٹ سکے اور اسی درمیان زور کی بارش آئی جو ان کے لاش کو پت اللہ بہتر جانتا کہاں بہ کر لے کر کے چلی گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب یہ قصد اس قصد باقے کو سنا تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی مدد زندگی میں بھی کرتا ہے اور وفات کے بعد بھی کرتا ہے زندگی میں بھی کرتا ہے وفات کے بعد تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تو اللہ تبارک نے کافروں کو شکست دی اور وہ لوگ ناکام ہو کر کے واپس ہو گئے اب ہوا یہ جو خطرہ غرو قریضہ نے ظاہر کیا تھا وہ خطرہ سامنے آ گیا وہ کیا کہ وہ اکیلے رہ گئے ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں رہ گیا نہ غطفان کے لوگ آئے نہ ہی مکہ کے لوگ اب ان کی مدد کرنے کے لیے آئے اور نہ ہی اب ان کے سامنے کوئی دوسرا چارہ رہ گیا ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالی جب کسی قوم کے اوپر ذلت مسلط کرتا ہے ساتھیوں تو اس کی صحیح قوت تفکیل جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے صحیح سوچ اس کی؟ نہیں جاتی اگر وہ لوگ اس حال میں بھی اس شرارت کے باوجود بھی رسول رحمت نبی اکرم حضرت محمد مساط صلی اللہ علیہ وسلم سے رحمت کی درخواست کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کبھی بھی نہ کرتے لیکن چونکہ ان کی شرارت تھی اس لیے انہوں نے رحمت درخواست نہیں کی ہوا کیا ساتھی ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ظاہر بات ایک مہینہ مستقل مستقل پریشان ہو کر کے جنگ کے خاتمے کے بعد اپنے گھروں کو واپس گئے تھے گدوئے احزاب سے جیسا کہ پچھلے مجلس میں آپ لوگوں نے سنا گئے اور ابھی اطمینان کا سانس لے رہے تھے اطمینان کا سانس لے رہے تھے بلکہ بعد روایات میں آیا ہے کہ نبی کریم سر وسلم غسل فرما رہے تھے کچھ مسلمان ظہر کی نماز پڑھ چکے تھے اور کچھ مسلمانوں نے بھی ظہر کی نماز نہیں پڑھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھ کر کے گھر میں داخل ہوئے اور غسل فرما رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے دروازے پر دستک ہوتی ہے معلوم ہوا کون ہے تو کہا گیا کہ دہیا کلوی ہیں حالانکہ دہیا کلبی نہیں تھے وہ حضرت جبر سلاد والسلام تھے اس لیے کہ حضرت دہیا کلوی رضیتوں کی شکل میں وہ آیا کرتے تھے آپ نے کہا کہ جبریل نے کہا کہ آپ لوگوں نے ہتھیار رکھ دیا آپ لوگ اطمینان کی سانس لے لیے جب ہم نے اور اللہ کے فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں رکھا ہے نکلئے اس طرف آپ نے فرمایا کس طرف جائیں ان کا اشارہ بنو قریضہ کی طرف تھا بنو قوردہ کی طرف چلیے آپ نے بعد روایات سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ معذرت بھی ظاہر کی جیسا کہ حفظ حیدر فتح الباری میں نقل کرتے ہیں معذرت بھی ظاہر کی کہ مسلمان ایک مہینہ کے تھکے ہوئے ہیں زیادہ تر یہ ایک آسابی جنگ تھی یہ قوت بادو کی جنگ نہیں تھی غزوئے اہداب آسابی جنگ تھی اور آسابی جنگ میں جانتے ہیں انسان ذرا تھک جایا کرتا ہے اور ایک مہینے تک پچیس دن تک مستقل یہ چیز چلتی رہی ہے مسلمانوں کو باہر کے دشمن کا خطرہ بھی ہے اور اندر سے بھی خطرہ ہے اس لیے ذہنی طور پر مسلمان بہت تھک گئے تھے ان کے آساب ڈھیلے پڑ گئے تھے لیکن رہتے جبرائیل نے کہا کہ نہیں نکلئے ہم ان کے دلوں کو ہلا کر کے رکھ دیں گے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کرتے ہیں جبرائیل چلے رہتے انس میں مالک بیان فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ہم میں اپنی آنکھوں سے مٹی اور گرد اڑتے دیکھ رہا تھا آپ نے کہا جانتے ہو یہ کس کی گرد ہے یہ جبرائیل فرشتوں کو لے کر کے جو مروخا کی طرف جا رہے ہیں یہ ان کی گرد ہے ساتھیوں یہی ہے کہ مسلمان اگر اللہ تعالی کے حکام کا پابند بن جائے تو اللہ تبارک وطالعہ اپنے طور پر کس سے فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد کرتا ہے مسلمان طاقت اور قوت اور کثرت سے نہیں لڑتا مسلمان کس سے لڑتا ہے اللہ کی مدد سے لڑتا ہے مسلمان کو کامیابی جو ہوتی ہے اس کی اپنی طاقت نہیں رہتی ہے اس کی اپنی حکمت نہیں رہتی اس کے اپنے ہتھیار نہیں رہتے ہیں بلکہ کیا چیز رہتی ہے اللہ تبارک اللہ تعالیٰ کی ومن نصر اللہ من عند اللہ مدد کس کی طرف سے آتی ہے اللہ عزیز اور حکیم کی طرف سے مدد آیا کرتی ہے تو عرض کرنے کا حضرت عبریل علیہ اپنے ساتھیوں کو لے کر کے بنو قریدا کی طرف بڑھے یہ دیکھنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار پہنا اور پورے مدینہ میں اعلان کر دیا کہ جو جو بھی رز حزاب میں شریک تھے جن کے پاس ہتھیار اٹھانے کی طاقت ہے وہ سارے کے سارے دوبارہ ہتھیار پہنے اور بنو قریدا کی طرف چل پڑے اور حتیٰ کی آپ نے فرمایا اگر کسی نے کو اثر کا نماز راستے میں آ جائے تو اصر کی نماز بھی نہیں پڑھنی یہاں تک بنو قریدا میں پہنچ جائے اگر کسی نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی ہے تو ظہر کی نماز نہ پڑھیں یہاں تک بنو قریدا میں پہنچ جائیں آپ نے جھنڈا حضرت عالم نے طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اس وقت آپ کے ساتھ گھوڑے اور گھوڑسوار اور پیدل مسلمان بھی تھے وہ سارے کے سارے پہنچ کر کے بنو قرضہ کا محاصرہ کر لیتے ہیں بلکہ راستے میں جب دیکھے کہ اثر کا وقت نکلا جا رہا ہے تو بعد مسلمانوں نے کہا ہمیں نماز پڑھ لینا چاہیے بعد مسلمانوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم کہاں دیا ہے بنو قریضہ میں اس اختلاف میں بعد مسلمانوں نے تو نماز پڑھ لی اب وہ کیسے نماز پڑھی ہے اس کی تفصیل عادیث میں کوئی مذکور نہیں ہے بعد علماء کہتے ہیں اتر کر کے پڑھی ہے اور بعد علماء کہتے ہیں، اتر کر کے نہیں بلکہ اپنی سواری ہی کے اوپر مسلمان جا رہے تھے نماز پڑھتے جا رہے تھے اور بنو قوردہ طرف پہنچ رہے تھے اور کچھ مسلمانوں نے جا کر کے بنو قریدہ میں نماز پڑھی جب یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی برا بھلا نہیں کہا دونوں کو ان کے اشتہار کے اوپر باقی رکھا خیر ساتھیوں یہ الگ مسئلہ ہے مسلمانوں نے پہنچ کر بنو قریدا کا محاصرہ کر لیا اور بنو قریضا اس کے لیے پہلے سے تیار تھے اس لیے کہ جب انہوں نے معاہدے کو توڑا تھا تو اسی وقت سے قلعے کی دیوار کو سنوارنا شروع کر دیا تھا اپنے جانوروں کے لیے چارہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا تھا اور جو بھی زندگی کے سامان ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے قلعے کے اندر جمع کرنا شروع کر دیا تھا لہذا مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا اور قلعہ بند ہو گئے ساتھی مرخین لکھتے ہیں کہ اگر مسلمان سال بھر بھی محاصرہ ان کا کیے رہتے تو ان کے پاس خردونوش کا سامان موجود تھا سال بھر بھی اور ان کے پاس ہزاروں کی تعداد میں پانچ سو تو صرف زرہ تھی ان کے پاس یعنی حالانکہ مشکل سے چار سو پانچ سو وہ ہتھیار اٹھانے والے تھے زیادہ سے زیادہ جن لوگوں نے لکھا ہے وہ سات سو آٹھ سو لکھا ہے یعنی ہزار کسی نے نہیں لکھا ہے اس کے انہوں نے ہتھیار تیار کیے اور ہزاروں تلواریں ان کے پاس تھی سینکڑوں تیر اور کمان ان کے پاس تھیں، یعنی ان کے پاس مکمل تیاری تھی اور کرنا یہ کہ یہ ایک یہودی بدبخت ہے جس نے انہیں معاہدہ توڑنے پر ابھارا تھا یعنی ہوج ابن اختب اللہ کی اس کے اوپر لانت ہو وہ بھی ان کے ساتھ کلا بند ہو گیا تاکہ یہاں قریب رہ کر کے مسلمانوں کے خلاف انہیں ورگلا رہے مسلمانوں کے خلاف انہیں ابھارتا رہے اور مسلمانوں ان کے ساتھ انہیں ان کی نہ کرنے دے چنانچہ قصہ ساتھیوں کا لمبا ہے مسلمانوں نے معاہدہ کر لیا ایک ہفتہ دو ہفتہ تاکہ آج ہی آ کر کے علی رضی اللہ نے ایک بار اپنے ساتھیوں کو جمع کیا گھوڑے پر سوار ہوئے اور کہا کہ یا خیل اللہ کبھی اے گھوڑ سوارو یا اے اللہ کے گھوڑو آگے بڑھو آگے بڑھ کر کے جب شور کیا اور نارے تکبیر جب بلند کیا اور قلعے کے قریب پہنچے تو یہود جو اندر تھے وہ کاپ گئے یہ تھا حسد علیہ السلام نے اپنا کام کیا وہاں پر کہ ان کے دلوں کو ہلا کر کے رکھ دیا وہاں پر خوف ان کے دلوں میں ڈال دیا جیسا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وانزل اللذین ظاهرهم من اهل الكتاب جن اہل کتاب نے کافروں کی بنو غطفان کی اور قریش کی مدد کی تھی اللہ تبارک و تعالی نے بغیر جنگ کے انہیں قلعے سے نیچے لے ایا وقذف في قلوبهم الرعب اور ان کے دلوں میں رعب اور خوف ڈال دیا اس طریقے سے کہ ایک جماعت کو تم نے قتل کیا اور دوسری جماعت کو تم نے قید اور جیل میں کیا کی على كل حال جب ایک دو بار مسلمانوں کا ایسے زور کا حملہ ہوا تو ان کے اوپر خوف تاری ہو گیا اور وہ سوہ کے بارے میں سوچنے لگے لیکن اس سے پہلے ان کے سردار کابیبل اسد نے اپنی قوم کے سامنے تین چیزیں پیش تین باتیں پیش کی ایک بات تو یہ کہ اے لوگوں تم جانتے ہو کہ وہ سچے رسول ہیں تم جانتے ہو کہ تورات میں جس رسول کے آنے کا ذکر ہے وہ وہی ہیں شرافت اسی میں ہے امن اسی میں ہے کہ مسلمان ہو جاؤ اس دین کو قبول کر لو تمہارا جان تمہارا تمہاری جان تمہارا مال اور تمہاری جائیداد ساری کے ساری محفوظ رہ جائے گی اور امن چمن کے ساتھ تم رہو انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کے اوپر ایمان لے آئے ہم تورات ہی کے اوپر عمل کرتے رہیں کہا پھر دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بچوں اور عورتوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کر ڈال اس کے بعد ان کے اوپر حملہ کرو اب تم مارے گئے تو کوئی بات نہیں اور اگر زندہ بھی رہ گئے کامیاب ہو گئے تو عورتیں اور بچے تو اور تم کو مل جائے گی اور باہر نکل گئے عورتوں سے شادی کر لینا انہوں نے کہا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا عورتوں اور بچوں کے بعد زندہ رہنے کا کیا مزہ ہے وعلیکم سلام۔ تیسری چیز کیا ہے کہا تیسری چیز یہ ہے کہ کل ہفتے کا دن ہے کل ہفتے کا دن ہے <تصفح> <تصفح> اور مسلمانوں کو معلوم ہے کہ ہفتے کے دن تمہارے نزدیک قابل احترام ہے اس دن تم لوگ لڑائی وغیرہ نہیں کرو گے لہذا تمہارے بارے میں مطمئن رہیں گے بس وہ مطمئن رہیں اور تم اچانک نکلو چاروں طرف سے قلعے کا دروازہ کھول کر اچانک ان کے اوپر حملہ کر دو پھر جو کچھ ہونا ہوگا انہوں نے کہا کہ ہم ہفتے کے دن کی بے حرمتی کریں اور آپ کو معلوم ہے کہ ہفتے کے دن ہمارے جن آبا اور اجداد نے بے حرمتی کی تھی اللہ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا لہذا وہ اس پر بھی راضی نہیں ہوئے تو کابن اسد نے کہا کہ جب سے تم پیدا ہوئے ہو تم لوگوں نے ایک دن بھی سوچ اور سمجھ کی بات نہیں کی نتیجہ یہ ہوا ساتھی ہو جب محاصرے سے وہ تنگ آ گئے تو ہتھیار ڈالنے پر تیار ہو گئے اس لیے کہ کوئی آدمی مارا نہیں گیا لیکن خوف ایسا ان کے اوپر تاری ہوا کہ وہ ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہو گئے لیکن پہلے مشورہ کرنا چاہا کہ بعد وہ مسلمان اس لیے کہ ان کی مسلمانوں کے ساتھ کیا تھے نا خاص بنو اوس کے ساتھ ان کا بنوس کے ساتھ ان کی اصل بڑی دوستی تھی ان کا بڑا تعلق تھا بنو اسد کی یہ قریدا کی تائید اوس کے لوگ کیا کرتے تھے اور بنو نذیر کی تائید حضرت کے لوگ کیا کرتے تھے تو ایسا کیا کسی آدمی سے مشورہ کر لیں ایک صحابی ابو لوبابا ابن عبد المنظر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور اور جاںباز صحابی ہیں غزوے اوہد کے اندر انہوں نے بڑے دکھائے تھے ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے بظاہر تو یہ کہا کہ ہاں نیچے آ جاؤ لیکن ہاتھ سے اشارہ کیا کہ نتیجہ کیا ہوگا یعنی ربا کر دیے جاؤ گے منہ سے زبان سے تو کہا کہ ہاں ہتھیار ڈال دو خیر اسی میں ہے لیکن ہاتھ سے کیا اشارہ کیا لیکن یہ اشارہ کرنا تھا کہ ایمانی روح جاگ گئی اور یہ کہا کہ ہم نے خیانت کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم کی ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے نبی کریم صحتم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ انہیں کیا مشورہ دے کر کے میرے پاس آتے ہیں ادھر آنے کے بعد سیدھے وہ مسجد نبی میں چلے گئے اور ایک کھمبھے سے اپنے آپ کو پکڑ کر کے خود اپنے آپ کو باندھ التوبہ جو کہا جاتا ہے مسجد نبوی میں استوانہ التوبہ یہ وہی چیز ہے اس میں باندھ دیا ان کی بیوی ہر نماز کے وقت آتی ان کے کو کھول دیتی وہ نماز پڑھتے پھر اس کے بعد آتے اور اپنے آپ کو اور کہہ لیتے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے ہمیں نہیں کھولیں گے میں نہیں کھولوں جی آپ نے کہا کہ اگر وہ میرے پاس آئے ہوتے میرے پاس آئے ہوتے تو میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا لیکن انہوں نے معاملہ اپنے اوپر سونپ لیا ہے اللہ کے اوپر تو جب تک اللہ تعالی ان کی توبہ نہیں قبول کرے گا میں کچھ نہیں کرتا چنانچہ پھر اس کے بعد معاملہ طے ہوا کہ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار تو ہوئے لیکن کہا کہ میرے بارے میں رت صاد نے مواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فیصلہ کریں گے اس کو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں رت بن مواد کا جب نام لیا ان لوگوں نے تو ادھر سے مسلمان بھی خوش ہوئے خاص طور پر اوس کے لوگ اور ادھر سے یہود بھی خوش تھے کہ ہاں ہمارے اوپر نرمی آنے والی ہے وہ لوگ بھول گئے کہ رسول رحمت سے بڑھ کر کے رحم کرنے والا اور کوئی نہیں یہی ہم نے کہا کہ جب انسان کے اوپر ہلاکت اور بربادی آتی ہے کسی قوم کی تباہی کا وقت آتا ہے تو نہیں رہتی چنانچہ ساد نے بڑا قصہ لمبا ہے کسی اور موقع سے ان کا پوری سیرت اور ان کے شہادت کا میں واقع آپ کے سامنے رکھوں گا ابھی. اختصار کے ساتھ یہ کہ غزے احزاب میں ایک بار وہ ہتھیار سے لس ہو کر کے نکلے وہ بڑے لمبے تگڑے آدمی تھے لمبے تگڑے تھے کہ کوئی بھی ذرہ ان کو پوری نہیں اترتی تھی نکلے کہ یہاں پر کوئی جگہ کھالی تھی ایک کافر نے غضو کو تان کر کے مارا کہ کوئی ایسی رگ ان کی کٹ گئی کہ یہی زخم جو ہے ان کے قتل کا سبب بنا ہے چنانچہ وہ جنگ میں شریک نہیں تھے بجد نبوی کے اندر اللہ کے رسول صلیم ان کا خیمہ لگایا تاکہ قریب رہ کر کے ان کی عیادت کر سکیں چنانچہ جب وہ اس پر راضی ہوئے کہ ساتھ کیا فیصلہ کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ یہ سواری گدھا لے کر کے جاؤ اور ساد کو سوار کر کے لے آؤ دن معاد لائے گئے آپ نے دور ہی دیکھ کر کے کہا کمو ایرا سید دے کم فان اپنے سردار کی طرف بڑھ کر کے انہیں اتارو اس لیے ان کو زخم لگا تھا رکھتے آشا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کا کرنا یہ کہ بظاہر ان کا زخم بالکل ٹھیک ہو گیا صرف تھوڑی سی جگہ معلوم ہوتی تھی تھوڑی سی جگہ معلوم ہوتی تھی وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالی تو جانتا ہے کہ وہ لوگ جو تیرے نبی کو جھٹلائے ہیں اور تیرے نبی کو شہر سے باہر کیا ہے ان کے ساتھ جہاد کرنا مجھے بڑا پسند ہے اگر تو یہ جانتا ہے کہ ابھی جہاد ان کے ساتھ باقی رہے گا تو مجھے زندہ رکھ ورنہ یہی زخم میری موت کا سبب بنے میری وفات کا سبب بنے چنانچہ آپ رسم کے قریب جب پہنچے تو آپ نے کہا کہ اے سعد یہ لوگ تمہارے فیصلے پر راضی ہیں حضرت وق... آگے بڑھے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرا فیصلہ ان پر نافذ ہوگا آپ نے کہا کہ ہاں تمہارا فیصلہ ان پر نافذ ہوگا کہا میرا فیصلہ مسلمانوں پر بھی نافذ ہوگا کہا کہ ہاں میرا فیصلہ مسلم... کہا تمہارا فیصلہ مسلمانوں پر بھی نافذ ہوگا اور چہرے کو دوسری طرف کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے یہ ادب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب دیکھیے کہا کہ ان پر بھی میرا فیصلہ نافذ ہوگا سامنے ہو کر نہیں کہا کہ آپ پر بھی میرا فیصلہ ہوگا کیا کہا ان پر بھی میرا فیصلہ ہے جو میں فیصلہ کروں گا وہ قبول کیا جائے گا آپ نے کہا ہاں تم میرے بارے میں جو فیصلہ کرو گے وہ بھی آج نافذ ہو کر کے سادب نے معاذ سے ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کی یہ تمہارے پرانے ساتھی ہیں ان کے ساتھ پرانی تمہاری دوستی چلی آ رہی ہے ان کے اوپر رحم کرنا سعد نے معاد نے کوئی جواب نہیں دیا صرف ایک جواب دیا کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ سعد اللہ کے بارے میں کسی ملاوت کرنے والے کی ملاوت کی پرواہ نہ کرے ان کا یہ کہنا تھا بہت سے مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ ان کا فیصلہ بنو قریضہ کے بارے میں قتل ہوگا کیا ہوگا قتل ہوگا چنانچہ یہ کہہ کر کے انہوں نے فیصلہ سنایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا فیصلہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے جتنے جنگجو اور تلوار ہتھیار اٹھانے والے ہیں سبوں کو قتل کر دیا جائے ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے اور ان کی جائیداد کو پر قبضہ کر کے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لقد بحکم اللہ حکم تفیم علیوم بے حکم ملی حکم بہ ممفو کی سب احسم بعد روایات میں ہے کہ آپ نے فرمایا حکم تفیم بے اللہ۔ حکم تفیحم بے حکمل ملک تم نے ان کے بارے میں وہ فیصلہ کیا ہے جو فیصلہ اللہ نے ساتویں آسمان پر کیا تھا اس لیے کہ ساتھیوں تعجب نہ ہو ان کی غداری ایسی تھی کہ دنیا کے کسی قانون میں بھی یہ قابل معافی نہیں یہ ملک کے ساتھ خیانت کرنے والے تھے اگر نبی کریم وسلم کے فیصلے پر رادی ہوتے تو اس رسول رحمت سے امید تھی کہ انہیں معاف کر اور ان کے ساتھ وہی معاملہ کرتا جو بنو قریدا اور بنو ندیر کے ساتھ کیا کہ شہر چھوڑ کر کے چلے جاؤ لیکن ان کی شامت آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہیں ہوئے کس کے فیصلے پر راضی ہوئے حرت ساد نے معاد کے. تو سادم نے معاذ نے وہی فیصلہ کیا جو ان کے بارے میں فیصلہ ہونا چاہیے اور دنیا کا کوئی آدمی ایسے موقع پر ایسا فیصلہ کرتا آج بھی ملک کے ساتھ غداری کرنے والے کو کوئی حکومت بخشتی نہیں جیل میں نہیں ڈالتی خطل سوری آج بھی ملک کے ساتھ اور یہ غداری صرف ایک آدمی کے ساتھ نہیں تھے ایک خاندان کے ساتھ نہیں تھی پوری مسلم حکومت اور مسلمان قوم کے ساتھ یہ غداری تھی لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ان کے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے یہ وہی فیصلہ جس میں صرف اللہ تعالی میں آسمان سے راضی ہے چنانچہ ان کے جتنے جنگ جو تھے ان کے ہاتھ کو پیچھے کر کے باندھ دیا گیا اور ایک حارث نامی شخص کی بیٹی کے گھر میں انہیں قید کر دیا گیا عورتوں اور وہ بچے جو پندرہ سال کے نہیں ہوئے تھے جن کے ناف بال نہیں آئے تھے یعنی بالغ نہیں ہوئے تھے انہیں قیدی بنا لیا گیا اور انہی کے علاقوں مدینہ کی گلیوں میں وہ کھودخندک کھودی گئی اور ایک ایک کر کے بلایا جاتا ہر ایک کی گردن مار کر کے وہیں پر دفن کر دیا جاتا جب ہوجئی ابن اختب جو ان کا نہیں تھا لیکن ان کو برباد کرنے والا تھا وہ آیا اس کی بدبختی دیکھیے شرارت دیکھیے وہ ایک قیمتی جوڑا پہنے ہوئے تھا وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میری گردن ماری جائے گی لیکن اس نے یہ گوارا نہیں کیا کہ یہ قیمتی جب کسی مسلمان کے کام آئے لہذا اس نے اس جبے کو اپنے ہاتھ سے فاڑ لیتے چاک کیا چاروں طرف سے اور جب اسے قتل کے لیے پیش کیا گیا تو کہا کہ اے قوم کے لوگوں جو اللہ تعالی کے ساتھ غداری کرتا ہے اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے تمہارے اوپر جو اللہ تعالی کی طرف سے ذلت مسلط کی گئی ہے کچھ تمہاری قسمت میں لکھا جا چکا ہے یہ یہی ہو رہا اس لیے اور نبی سر کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ آپ کی دشمنی پر مجھے کبھی افسوس نہیں ہوا ہے باللہ چنانچہ اس کی بھی گردن مار دی گئی دبنا کر دیا گیا عورتوں اور بچوں کو لائے تین یا کچھ لوگ نام آتا ہے کئی ایک لوگوں کا نام آتا ہے تین کا تو صحیح روایات میں ہے کہ ان لوگوں نے اسلام قبول کیا اللہ کے کی رسول نے انہیں معاف کر دی اور یہی نہیں کچھ لوگ ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے بعد مسلمان آئے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اس کی جان بخش دیجئے اس لیے کہ انہوں نے میرے اوپر بڑا احسان کیا آپ نے کہا جاؤ تمہارے لیے اس کو ہم بخش دیتے یہی میں کہہ رہا ہوں ساتھیوں اگر ربیع کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان میں رکھا ہوتا ان لوگوں نے تو بڑی امید تھی آپ کے رحمت سے آپ کے قلم سے کہ انہیں بخش دیے ہوتے چنانچہ اس طریقے سے چار سو آدمیوں کا خاتمہ ہو گیا اور ان کے بیوی عورتوں اور بچوں کو کچھ کو نجد کے علاقے میں کچھ کو شام کے علاقے میں بھیج کر کے انہیں بیچ ڈالا گیا اور ان کے پیسے سے ہتھیار خریدے گئے ساتھیوں مسلمانوں کو اس پر خوشی ہوئی اور اطمینان کا ساتھ لیا لیکن تھوڑی ہی دیر میں پورے مدینے میں یہ خوشی غم کے اندر بدل گئی جیسا کہ کوئی اردو شاعر کہتا ہے کہ خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں جہاں بجتی ہے شہنائی وہی ماتم بھی ہوتے ہیں ہوا کیا اس سے فارغ ہوئے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسا کہ بیان کرتی ہیں بن معال کا زخم ایسا لگتا بالکل درست ہو گیا تھا لیکن اچانک ایک دن شام کو لیٹے ہیں اپنے کمرے میں خیمے کے اندر کہ بغل میں جو ان کی تیمار دار کرنے والی عورتوں اور لوگوں کا خیمہ تھا ادھر خون بہہ کر کے آ رہا ہے پیپ بہ کر کے آ رہا ہے, پی بہ کر کے آ رہا ہے، کیا ہوا وہ زخم فٹ پڑا اور خون بہنا شروع ہو گیا اور یہی زخم کا فٹ پڑنا سادب نے ماد رضی اللہ تعالیٰ ہو جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا ان کی وفات ہو ساتھیوں ان کی وفات پرہتے عائشہ رضی اللہ دنوتا کا فرمان ہے صحیح مسند احمد کے اندر ہے حضرت عمر جیسا سخت دل آدمی بھی فرو پڑا وہ بیان کرتی ہیں کہ میں عمر ابو بکرو عمر دونوں رو رہے تھے اور میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر کے دونوں کی آباد میں فرق کر رہی تھی کہ کس کے رونے کی آواز تو کسی عورت نے پوچھا اللہ کے رسول سم روئے نہیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کہا اللہ اللہ علیہ وسلم گویا ابو مگر آباز سے رو رہے تھے نا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روتے بہت کم تھے آپ کو جب بڑا غم ہوتا بڑا افسوس ہوتا تو آپ اپنی داڑھی کے اوپر اپنے ہاتھ پھیرا کرتے افسوس کرتے ہوئے اپنی داڑھی پر اپنے ہاتھ پھیرا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تجہد اور تکفین کا فیصلہ کیا اور ان کی ماں کو جب روتے ہوئے دیکھا ہے تو آپ نے کہا کہ تم رو یا نہ رو بلکہ کہا کہ یہ سب سے زیادہ حقدار ہے جس کے اوپر رویا جائے یہ سعادت تو یہ ہیں کہ ان کے روح کے استقبال میں ان کی مفا وفات پر عرش عظیم بھی جھوم گیا ہے ساتھیوں صرف سینتیس سال ان کی عمر تھی بس کتنا سینتیس سال یہ مقام دیکھیے کہ عرش عظیم بھی جنت کی حوریں بھی خوشیاں منانے لگی ہیں کہ میرے پاس کون آ رہا ہے ساتھ ابن معاذ کی روح آ رہی ہے اور وہ بڑے لمبے اور بڑے بھاری بدن کے تھے جب اٹھایا گیا ہے ان کی, ان کی لاش کو جب لے کے جایا گیا تو بعد منافقوں نے کہا کہ دیکھنے میں کتنا موٹا تگڑا ہے لیکن کتنا ہلکا اس کا بدن ہے آپ نے فرمایا تمہیں کیا معلوم ان کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے آسمان کے فرشتوں نے اللہ سے درخواست انہیں جائے دی جائے اس لیے اللہ کے فرشتے انہیں کندھا دے رہے تھے اس لیے ان کا جنادہ بڑا ہلکا معلوم ہو رہا تھا یہ تھے ساتھی سادھ ابن ساد جن کا تذکرہ اور تفصیل میں صرف اس مقصد سے درخت میں نہیں کر سکتا اور نبی کریم صلاح جو ان کے درخت سے فارغ ہوئے تو آپ نے کہا اللہ ان کے دفن سے فارغ ہوئے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر صحابہ نے کہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں کہا کہ قبر میں ان کو قبر نے ان کو اتنے زور سے دبوچا ہے کہ ان کی ایک طرف کی ہڈیاں دوسری طرف چلی گئی بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ مٹی بھی قبر کی زمین بھی ان سے محبت کے طور پر جس طریقے سے کوئی بیٹا اپنی ماں سے سالہ سال دور رہنے کے بعد اپنی ماں سے ملتا ہے تو ماں اس کو زور سے حالانکہ بیٹا تکلیف بھی محسوس کرتا ہے تو یہی وجہ تھی کہ قبر نے انہیں اتنے زور سے دبوچا تھا تو عرض کرنے کا مقصد کہ ایک طرف مسلمان اس طرف خوشی منا رہے تھے اور دوسرے سادی میں مواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم بھی مدینہ منور پر چھایا ہوا تھا کہتے بکر بکرو عمر جیسے لوگ بھی رونا شروع کر دیے تھے ساتھیوں غز بنو احزاب غز احزاب والے جو لوگ آگے آگے تھے پیش پیش سے ان کے بارے میں آپ لوگ سنتے آئے کہ یہ نہیں تھے ان کا ایک بڑا سردار ہوئی اختب کیا ہے وہ انہی کے ساتھ بنو ساتھ قتل ہو گیا لیکن ایک اور بھی چند اور بھی شیتان تھے کچھ تو جا کر کے خیبر میں پناہ لیے جن سے اللہ کے رسول نپٹا ہے لیکن سال بھر کے بعد سال بھر کے بعد البتہ ایک شیطان ابو رافع سلام ابن ابل الحقیق یہ شخص خیبر میں نہیں تھا خیبر سے پہلے اس کا الگ قلعہ تھا حجاز کی طرف اس کا الگ قلعہ تھا جس میں وہ رہا کرتا تھا یہ ان بدبختوں میں تھا جو بنو غطفان میں گھوم گھوم کر کے نبی کریم وسلم کے خلاف لوگوں کو ابھار کر کے لے آیا تھا بلکہ بعد روایات میں آتا ہے بنو غطفان کے بہت سے لوگوں کو مال سے خریدا تھا اس نے مال دیا تھا کہ آؤ بڑھو چلو ان کا خادمہ کر دینا ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جب فتح عطا فرمائی تو یہ بھی بھاگ کر کے گیا اور اپنے قلعے کے اندر بند ہو گیا لیکن ایسا شخص یہ ایسا شخص نہیں تھا کہ اسے چھوڑا جائے لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ ہو صحیح بخاری قتل کا, کا قصہ تفصیل سے مربی کا قصہ چند افراد کے ساتھ بھیجا کے اسے قتل کر دو پانچ یا چھ آدمیوں کو لے کرتے عبد اللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں یہ جاتے ہیں اور اس کے قلعے کے پاس پہنچے تو شام ہو رہی تھی اپنے ساتھیوں کو ایک جگہ ٹھہرا دیا تم لوگ یہاں پر رکو میں جاتا ہوں قلعے کے قریب پہنچے جانتے ہیں پچھلے زمانے میں ماضی قریب تک قلعہ شام کو اس کے دروازے بند ہو جایا کرتے تھے شام کو اس کے دروازے بند ہو جایا کرتے تھے یہ بالکل ماضی قریب تک ابھی سو ڈیڑھ سو سال پہلے تک جن شہروں کے کنارے شہر پناہ رہا کرتی تھی وہ دروازے بند ہو جائے کرتے تھے تو جس قلعے میں تھا جب مغرب کا وقت ہوا تو اللہ کا جب مدد آتی ہے تو ان میں سے کسی کا گدھا غائب ہو گیا یعنی اسے اندازہ رہا کہ وہ باہر رہ گیا اسے میں لے کر کے نہیں ہے وہ آیا ڈھونڈنے کے لیے اتنی دیر میں ادھیرا ہونے لگا وہ گدھا لے کر کے آ رہا تھا عبداللہ ابن عتیق چکر میں تھے کس طریقے سے اندر داخل ہو جائیں وہ دیکھا گدھا لے کر کے آ رہا تو چھپ کر کے بیٹھ گئے اور اپنے چہرے پر کپڑا ڈالا اور اس طریقے سے بیٹھے جو ہے جیسے کوئی قدائے حاجت کے لیے بیٹھتا تو وہ آدمی جو قلعے کی قریب بردار تھا قلعہ بند کرتا تھا اس نے کہا کہ کون ہے بھائی داخل ہونا چاہتا آئے اللہ کے بندے تم داخل ہونا چاہتے ہو کہ نہیں ورنہ میں دروازہ بند کروں عبداللہ ابن عتیق نے اس موقع کو غریب سے اور جلدی سے جا کر کے اندر داخل ہو کر کے ایک گدھے کے استبل میں جا کر کے چھپ گئے اور دیکھتے رہے کہ یہ دروازہ بند کر کے چاولیاں کہاں رکھتا ہے چاویاں کہاں رکھتا اس کو دیکھ لیا جب اندھیرا ہوا اور وہ چلا گیا تو آ جا لی اور قلعے کا دروازہ تارا کھول دیا دروازہ نہیں کھولا تارا کھول دیا تاکہ ہمیں بھاگنے میں آسانی ہو اس کے بعد انتظار کرتے رہے جیسا کہ بخاری شریف میں روایت ہے کہ اب ابو اب، اب سلام ابو رافی سلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ دیر تک رات میں گفتگو کرتا رہتا تھا دیر تک انتظار کرتے رہے اور جب دیکھا کہ اب لوگ اس کے پاس سے چلے گئے ہیں تو جیسے وہ چھت پر رہا کرتا تھا اور دروازے پر دروازے تھے کیا کام کیا کہ کی اب دروازے میں انہوں نے داخل ہونا چاہی تو پہلے یہ قبضہ کر دیا تھا دروازے میں داخل ہونا شروع کیا ایک دروازہ کھولتے داخل ہوتے اور اندر سے بند کر دیتے دوسرے میں داخل ہوتے اندر سے بند کر دیتے یہ سوچ کر کے کہ اگر میرے بارے میں معلوم ہو بھی گیا تو میں اپنے مرنے سے پہلے اس کا معاملہ تمام کر دوں گا چنانچہ آہستہ آہستہ اس کے کمرے پہنچے دیکھتے ہیں بالکل اندھیرا ہے اپنے بچوں کے ساتھ لیٹا ہوا ہے بالکل اندھیرا پتہ نہیں چل رہا ہے کہاں پر ہے وہ آواز لگاتے ابو رافع وہ کہتے کہ کون ہو تم یہ کہنا تھا کہ اس کے اوپر کود پڑ کر کودے حملہ کیا لیکن ضرب اتنا کاری نہیں تھا کہ وہ قتل ہو جائے اس نے چیخ ہماری یہ جلدی سے کمرے سے باہر آئے اور پھر آواز بدل کر کے کہتے کہ کیا ہوا کیا ہوا کون ہے کون ہے کہا کہ برا ہو تمہارا دیکھے نہیں تم... کسی نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا کہا کہ میں پھر دیکھا کون ہے دوبارہ اس کے اوپر حملہ کیا زور کا اسے قتل تو کیا لیکن اس کی پوری روح نہیں نکلی تھی لہذا اپنی تلوار سے اس کے سیرے پر بیٹھ کر کے اسے قتل کر دیا. کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے تو قلعے میں شور ہوا لیکن اس کی جیسے آباد بند ہوئی تو سارے لوگوں کی آواز ہیں اس لیے کہ لوگ سو رہے تھے اچانک کہا کہ اب میں جلدی جلدی اترنا شروع کیا اس کے بچے رونا شروع کہا کہ اس کی بیوی بی بھی رونے لگی کہ تم کون ہو اور چیخنے لگی میں اس کو سوچا کہ اسے بھی قتل کر دوں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جب بھیجا تھا تو کہا تھا کسی کہ عورت اور کسی بچے کو نہ قتل کرنا سات یہ دیکھیے تعلیم کیا کہا تھا حالانکہ اس عورت کے رونے سے خطرہ تھا لیکن اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا پاس لحاظ اتنا تھا کہ اس عورت کو قتل نہیں کیا کہا میں سوچا کہ اسے بھی قتل کر دوں لیکن یاد آیا کہ اللہ کے سن کیا فرمایا ہے کہ کسی عورت اور بچے کو قتل نہ کر رہا ہے اس لیے کہ مجرم وہ ہے دوسرے مجرم نہیں ہے چنانچہ اسے قتل کر کے نیچے آ رہے تھے کہا کہ طبقات ابن ساتھ میں ہے کہ ان کو دکھائی کم دیتا تھا لیکن صحیح بخاری بھی اس کا ذکر نہیں ہے تو کہا اتر رہا تھا اچانک تو میں سمجھا کہ آخری سیڑھی ہے اور وہاں گڑا تھا نتیجہ یہ ہے کہ میں گرا اور میری تانگ یہاں سے اکھڑ گئی بلکہ میری پنڈلی ٹوٹ گئی ہے اب کیا کروں جلدی جلدی سے اس کو ہم نے اپنی چادر نکالی اور اس کو زور سے کر کے ایک پیر پر کودتے کودتے کودتے کودتے پھر بھی باہر نہیں گیا میں قلعے کے دروازے کے پاس کھڑا رہا کہ معلوم ہو جائے کہ یہ بدبخت مرا کہ نہیں مرا ابھی بھی ہے تو کہا جب مرغ نے آواز لگائی صبح ہوئی تو قلعے سے آواز ہوتی ہے کہ حجاز کے سردار حجاز کے تاجر ابو رافے کے قتل کی خبر دی جا رہی ہے کہا کہ اس پر مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں آہستہ آہستہ بلکہ بسا اوقات مجھے گھجن کر کے چلنا پڑتا تھا اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے لے کر کے بھاگو یہاں سے اللہ کے دشمن قتل ہو گیا ہے تو کہا ہم لوگ وہاں سے چلے دن میں چھپے رہتے تھے اور رات میں ہم چلتے تھے دن میں کہیں چھپ جاتے تھے اور رات میں چلتے تھے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم جب پہنچے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر کے میرا استقبال کیا ہمارا اور میرے پیر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لاؤ مجھے اپنی پڈنی لاؤ تو اپنا دستے وبارہ پھیرا ہے اور دم کیا ہے تو اسی وقت میرا پیر بالکل درست ہو گیا آج تک اس پیر میں مجھے کبھی تکلیف نہیں ہوئی اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دشمن سے دوسرا دشمن جو دو اس سے بھی فراغت حاصل کر لی سات یہ جیسا کہ ہم نے کہا سن پانچ ہجری کے آخر دلکادا دل, دل کا واقعہ ہے اور سلح ہو دے بیا ہجری دلکادا کے اندر یہ پیش آیا ہے جو بڑا تاریخ کا بڑا حادثہ ہے اس درمیان بھی مسلمانوں کو بہت سی مہم کا سامنا کرنا پڑا لیکن کوئی زیادہ ہم مہم نہیں بلکہ آپ تعجب کریں گے ایک سال کے اندر اندر مین نے سترہ مہموں کا ذکر کیا ہے یعنی ایک سال کے اندر گویا کہ مسلمان کسی مہینے بیٹھتے نہیں تھے کہ انہیں جہاد کے لوگ لڑائی کے دشمن سے نکلنا نہ پڑتا ہو میں ان میں سے تین کا ذکر مختصر کرتا ہوں ساج ورنہ ہے بہت سے لیکن تین کا ذکر جو قابل ذکر ہیں محرم چھ ہجری میں یہ واقعہ ہے دلقادہ اور دل ہجا کا محرم چھ ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ کرتا کرتا ساتھیو آج اگر آپ مدینہ سے کسیم کی طرف نکلیں تو ڈیڑھ سو دو سو کلو میٹر طے کرنے کے بعد دائیں عرب کا جو حصہ ہے وہ کرتا کہلاتا ہے آسر و معلوم ہوا کہ بنو سلیم وہاں پر جمع ہو کر کے مسلمانوں کے خلاف فوجی تیاری کر رہے ہیں اور حملہ کرنا چاہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہوں کو تیس سوار دے کر کے بھیجا اور کہا جاؤ اچانکہ ان کے اوپر حملہ کر کے تیزر بیتر کر دو چنانچہ وہ لوگ رات میں دن میں چھوٹے چل رہے رات میں چلتے رہے چلتے چلتے اچانک جا کر کے ان کے جو کنواں تھا جو چشمہ تھا اس پر حملہ کیا کچھ لوگوں کو بھگایا بھاگ کھڑے ہوئے کچھ جانور بھی لے اور لے کر کے واپس آ رہے ہیں. راستے میں اس سریا کی اہمیت کیوں ہے اس لیے ہے کہ راستے میں یمامہ جہاں آج الخرج اور ریاد واقع ہے یہاں کا ایک سردار سو ماماما ابن اوسال جو بعد مسلمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ عمرہ کرنے جا رہے تھے بعد روایات سے پتا چلتا ہے کہ عمرے کے ساتھ ساتھ ان کا مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ کے رسول سم قتل کر دیں تو مسلمانوں نے انہیں اکیلے پائے انہیں کا گرفتار کر لیا گرفتار کر کے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے ایک خمبے میں انہیں باندھ دیا مسجد کے ایک خمبے میں حالانکہ کافر تھے ایک خمبے میں انہیں باندھ دیا صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا اوساما کیا حال ہے تمہارا یا سماما یا سماما کیا حال ہے تمہارا انہوں نے کہا کہ خیر یعنی مجھے آپ سے خیر کی امید ہے ان تختل تخت تقتل امین وہ ان تن تن عمر وہ ان توڑتا اگر آپ مجھے قتل کرتے ہیں تو آپ یہ نہ بھولئے میرے قتل کا بدلہ لینے والے لوگ موجود ہیں ان تقتل تختل زیادہ اگر آپ مجھے قتل کرتے ہیں تو میرے قتل کا بدلا لینے والے لوگ میرے پیچھے ہیں اور اگر آپ مارے اوپر احسان کرنا چاہتے ہیں تو ایسے شخص کے اوپر احسان کریں گے جو اس احسان کی قدر کرنے والا ہے وہ ان تن عَلَى ام <شاکرِن> اگر آپ انعام کرتے ہیں احسان کرتے ہیں تو ایسے شخص کے اوپر احسان کریں گے جو اس کی قدر کرنے والا ہے اور اگر آپ مال چاہتے ہیں تو مال آپ کو دیا جائے گا مال ملے گا آپ کو کتنا مال چاہتے ہیں آپ آپ کچھ نہیں بولے اور چلے گے دوسرے دن پھر آپ نے پوچھا کہ یس ماما کیا حال ہے کہا کہ وہی جو ہم نے کل کہا تھا کون کے سردار تھے معمولی آدمی نہیں قوم کون کے سردار تھے کہا جو آپ نے ہم نے کل کہا تھا اگر آج یہ نہیں کہا کہ اگر آپ قتل کرتے ہیں تو بدلہ لینے والے کیوں اس لیے کہ اگر آپ کو قتل کرنا ہو تو پہلے ہی قتل کر دیے تھے پہلے ہی دے. کہا کہ اگر آپ میرے اوپر احسان کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے شخص پر احسان کریں گے جو اس کی قدر کرنے والا ہے اور اگر آپ مال چاہتے ہیں تو آپ کو مال دیا جائے گا آپ خاموش رہے اور کچھ نہیں بولے تیسرے دن پھر آپ نے آ کر کے ہی سوال کیا انہوں نے پھر یہی جواب دیا آپ نے کہا کہ سومام کو آزاد کر دو کیا فرمایا آپ نے سوماما کو آزاد کر دو چنانچہ مسلمانوں نے سوماما کے ہاتھ اور پیر سے رسی اور بیڑیاں وہ وہاں سے اٹھے سیدھے گئے ایک باغچے کے اندر نہایا اور نہا کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشحد اللہ محمد رسول اللہ اور کہتے ہیں کہ اے محمد اللہ صلی اللہ آج سے پہلے دنیا میں آپ سے برا چہرہ کسی کا چہرہ میرے نزدیک نہیں لیکن آج آپ کے چہرے سے محبوب چہرہ کوئی دوسرا میرے نزدیک نہیں ہے آج سے پہلے آپ کے شہر سے برا شہر کوئی میرے نزدیک نہیں تھا اور آج آپ کے شہر سے پسندیدہ شہر میرے نزدیک کوئی اور نہیں ہے آج سے پہلے آپ کے دین سے برا کوئی دین میرے نزدیک نہیں تھا اور آج آپ کے دین سے بہتر کوئی دین میرے پاس نہیں ہے یہ بتائیے کہ میں عمرہ کرنے جا رہا تھا آپ کے فوجیوں نے مجھے گرفتار کر لیا میرے بارے میں کیا حکم ہے آپ نے کہا جاؤ بشارت دی انہیں کہ خوشخبری ہو جاؤ عمرہ کر کے آؤ چنانچے گئے عمرہ کرنے کے لیے اور جب مکہ کے قریب پہنچے تو تلبیہ پڑھنا شروع کیا لیکن وہ تلبیہ جو کافروں کی طرح نہیں تھا تلبیہ کافر بھی یہی تلبیہ پڑھتے تھے لیکن اس میں کچھ چیزوں کو ملا دیتے تھے وہ پڑھتے تھے لبئی لبیک لبیک لا شریک الک لبیک یہاں رک جایا کرتے تھے اے اللہ ہم حاضر ہیں بار بار حاضر ہیں تیرے, با تیرے پکار کا تیرے نبی کی پکار کا جواب دینے کے لیے حاضر ہیں تیری عبادت کے لیے ہم پر ہم قائم ہیں لا شریک اللہ کا لبیک تیرا کوئی شریک نہیں ہے ہم اس پر بھی قائم ہیں لیکن یہاں رک جایا کرتے تھے کہتے تھے الا شریکن ہومام الک ہاں البتہ ایک شریک ہے جو تیرا ہی دیا ہوا ہے تیرے ہی دینے سے ہم کو دیتا ہے تو نے ہی اسے اختیار دیا ہے کہ ہماری مدد کرتا ہے جیسے آج ہمارے ہاں کہتے ہیں نا بھائی ہم بزرگوں کو اس لیے پکارتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ ہماری مدد کر سکے لیکن وہ کہتے تھے کہ وہ شریک جو تیرا ہے تو اس کا بھی مالک ہے اور اس کے پاس جو کچھ ہے اس کا بھی تو مالک ہے لیکن سمامہ نے اب یہ تلبیہ پڑھنا چھوڑ دیا یہ تلبیہ تو کافروں نے کہا کہ ارے یہ کیا, کیا تم نے ایسا لگتا ہے تم مسلمان ہو گئے کہا کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں اور ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو بلکہ بعد لوگوں نے انہیں عمرہ کرنے سے روکا بعد روایات میں ہے کہ انہیں پل پڑے مارنے کے لیے لیکن جو ان میں سمجھدار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے یہ کیا کم کر رہے ہو یہ کیا کر رہے گیہ تمہیں کہاں سے ملتا ہے یا ماما سے ملتا ہے گلہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے یا ماما سے آتا ہے اگر اس کے یمامہ کا سردار ہے یہ اگر اس کے ساتھ تم نے کچھ کیا تمہارے اوپر تمہارا کیا ہے معاشی بائی کاٹ کر دیا جائے گا تمہیں ایک دانا گیہوں کا نہیں آئے گا اور سماما نے کہا بھی کہ میں جا رہا ہوں لیکن آج کے بعد سے تمہارے پاس یمامہ کا ایک گے دانا گہو بھی نہیں تم تک پہنچے گا یہ لے کہ اللہ کے رسور سے تو اجازت دے دے چران وہ گئے اور منع کر دیا بالکل معاشی بھائی تک کہ مکہ کے لوگ پریشان ہو گئے اور نبی کریم درخواست کی رحم کی اجازت دے دی کہ ہمارے پاس گہوں آئے تو اس جگہ کے اندر جو محرم میں کرتا کی طرف مسلمان لے کر اپنی فوج لے کر کے گئے تھے وہاں پر ماماما اب نے وہ ساتھ واقعہ پیش آیا ان کا بھی قصہ بڑا لمبا ہے یہ بھی مسلما کے خلاف لوگوں میں تھے جب مسلمان نبوت کا دوا... یہ یہ ماما کا تھا نا جب دعا کیا تو اس کے خلاف لوگوں میں تھے اسی طرح اسی سال جو معدل کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ قریش کا ایک قافلہ تجارت سے لدا ہوا ہے اور شام سے واپس آ رہا ہے اور اس بار اس قافلے کی قیادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت بن الربی کر رہے ہیں اور یہ قریش کی چال تھی کہ جب ان کا اپنا داماد رہے گا تو اسے چھڑھانی نہیں کریں گے لیکن جب یہ کریم زید بن حارثہ کو ڈیڑھ سو مسلمانوں کو یا ایک سو ستر سواروں کو جھا کے دیکھو اس قافلے کی نگرانی مقام میں پہنچے تو دونوں کا قافلے کا اور ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوا رتے ابو بن ربی رضی اللہ تعالی جب دیکھا کہ معاملہ گڑبڑ ہے تو وہاں سے سارا سامان چھوڑ کر کے مکہ جانے سے مدینہ بھاگ کر چلے آئے اور آ کر کے اپنی بیوی زینب بنتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ گئے اور کہا کہ مجھے پناہ دے دو مجھے پناہ دے دو فاتے زینب نے انہیں پناہ دے دیا پناہ دیا اب تھوڑی ہی دیر میں مسلمان قافلے کا سارا مال لے کر کے اور بہت سارا مال اس کے اوپر لدا ہوا تھا ساتھی بہت سارا مال تھا لے کر کے آ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زینب نے درخواست کی ظاہر بات ہے شوہر تھے اگرچہ وہ کافر تھے اور یہ مسلمان ہو گئی تھی ہے نا لیکن تھے تو ان کے شوہر ہی حضرت زینب نے درخواست کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی چھوڑ دیجیے اور ان کا مال بھی واپس کر دیے ساتھیوں بظاہر یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دامات کی کیا؟ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل بھی ہوتا تھا بڑی حکمت کے اوپر مبنی ہوا کرتا کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا اپنا عمل نہیں تھا کس کا تھا وہ اللہ تعالی کی طرف سے بڑی حکمت کے اوپر مبنی ہوا کرتا تھا چنانچہ حضرت ابولا بن الربی کو بھی آپ نے رہا کر دیا اور ان کے ساتھ جو مال تھا وہ بھی دے دیا ابولا آصبن ربی ربیوں سے مال لے کر کے جاتے ہیں اور جب قریش کو ایک ایک کا جو جو مال تھا حساب کر کے دے دیا تمہارا اتنا ہے نا پورا ہو گیا ہر ایک سے اقرار لے لیا اس کے بعد قریش کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے قریش کے لوگوں مجھے مدینہ منورہ میں رکے رہنے سے صرف ایک چیز نے بنا کیا ہے بس وہ یہ کہ تم میرے اوپر الزام لگاؤ گے کہ تمہارا مال لے کر کے میں بھاگ کھڑا ہوا اس لیے میں دوبارہ آیا ہوں ہر ایک کمال ہم نے پورا دے دیا ہے اور تم گواہ رہو کہ اب میں اسلام قبول کرتا ہوں اسلام قبول کیا اور مدینہ منورہ آ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی بی کو انہیں واپس دے دیا اسی طریقے سے اس, اس فترے کی اسی سال کی ایک اور مہم ہے جو قابل ذکر رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسا کہ معلوم ہے قریش کے جو قافلے تھے آپ برابر ان کے اوپر نظر رکھتے تھے تو معلوم یہ ہوا رجب کے اندر رجب کے مہینے میں یہ جمادی دل کا تھا نا پھر دو مہینے کے بعد معلوم ہوا کہ قریش کا قافلہ گرمی کے موسم تھا شام کی طرف جا رہا ہے اور اس میں بھی بہت لوگ جب یہ قریب سروت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کو تین سو سوار دیے اور کہا جاؤ اس کے اوپر حملہ کرو یہ لوگ ظاہر بات پہلے کی طرح چھپ کر کے جاتے راتوں میں راتوں میں چلتے اور دن میں چھپ کر کے جاتے یہاں تک کہ وقت لمبا ہو گیا آپ نے جتنا وقت دیا تھا لمبا ہو گیا وقت لمبا ہونے کا نتیجہ کیا نکلا کہ ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں کمی پڑ گئی یہ وہاں پر پہنچے تو دشمن سے کوئی مقابلہ نہیں ہوا کافلا اپنا گزر چکا تھا لیکن اب مسلمان وہاں پر ٹھہرے ہیں بلکہ راوی کہتے ہیں کہ جب مارا مال ختم ہونے لگا زیادہ راہ ختم ہونے لگا تو ہتح ابو عبیدہ نے ہم تمام کے پاس جو تھوڑے تھوڑے کھجور تھے اکٹھا کر لیا اور ہم کو دن بھر میں ایک کھجور دیا کرتے تھے اتنا ایک کھجور کہا کہ اس کھجور کو ہم کیا کرتے تھے ایک بار منہ میں لیا چوسے اسے نکال کر کے پھر رکھ لیا اور اس پر پانی پی دیتے اس پر پانی اسے پانی پینے کے لیے کچھ کھائیے تو پانی پیا بھی جاتا ہے روکہ پانی بھی نہیں پیا جاتا کہا اس طریقے سے ہم کرتے رہے کہا یہاں تک کہ وہ بھی معاملہ ختم ہو گیا معاملہ یہاں تک آیا ساتھیوں کہ ہم ببول کے پتے اپنی لکڑیوں سے اپنی چھڑیوں سے جھاڑتے اور ان پتوں کو چبایا کرتے تھے تک ہمارے جبڑے جس طریقے سے جانور اتنے کڑے نہیں ہوتے ہیں ہمارے جبڑے پھٹ گئے تھے اسی لیے اس کا نام بھی سریت الخبت خبت کہتے ہیں لکڑی سے پتے جانور کے لئے پتے جھاڑ تک معاملہ آیا کہ اب ہم یعنی کتنے دن تک پتے کھائیں گے کتنے دن تک کھاتے رہے یہاں تک کہ معاملہ سخت ہو گیا چاہتے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ہمیں لے کر ٹھہرے ہوئے تھے سمندر کے کنارے ہم پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ سمندر کے کنارے ایک بہت بڑی سی مچھلی امبر جس کو کہا کرتے تھے وہ مچھلی سمندر کے کنارے مٹی بنا کر کے پڑی ہوئی اور مردہ کہا ہم لوگ پتا نہیں ایک مہینہ کتنا دنوں تک وہاں پر ٹھہرے رہے اس کو کھاتے رہے کتنی بڑی مچھلی اور کہا اس کی یہ جو ہڈی ہوا کرتی تھی کھانے کے بعد ہم نے اسے کھڑا کیا ہے کہتے یہاں تک کہ ہمارے پیٹوں کے جو یہاں شکن پڑ گئی تھی نا اتنا ہم کھائے کو شکن دور ہو گئی اور ہمارے چہرے پر وہ چربی لگایا تھا ہمارے چہرے پر تادگی آ گئی تھی اس کو کھا کھا کر گیا جی اور کہا جب اس مچھلی کو ہم لوگوں نے جب ختم ہوئی اور اس کی اس ہڈی ہوتی رہے ہڈی گلت لے کر کے کہا اس کو کھڑی کیا ہے اس ہڈی کو ہم لوگوں نے کھڑا کیا اور جو سب سے اونچا گھوڑا تھا یا اونٹ اس کے اوپر سب سے لمبے آدمی کو بیٹھایا ہے اس کے نیچے سے گزر گیا ہے لیکن اس کا سر نہیں ٹکرا اتنی بڑی مچھلی تھی وہ اور کہا اس کی آخ کا یہ جو دائرہ ہے اس میں لوگ جا کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے اتنی بڑی مچھلی تھی قصہ بڑا لمبا یہ مختلف نے بیان کیا تو کہنے کا مطلب کہ اللہ تبارہ کو بارے مسلمانوں کی مدد کے لیے اور اطمینان کے لیے ان کے دل جوئی کے لیے یہ گویا کہ ایک موجہ کرامت ظاہر کی مسلمانوں کی سمندر سے ان کے لیے مچھلی تو کہنے گلو ساتھیوں یہی پر سوچنا چاہیے ظاہر بات وقت نہیں تک میں آپ کے سامنے وہ فوائد ذکروں یہی پر سوچیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے لیکن مدد کے لیے اپنے کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ہم اس لائق ہیں یہ نہیں کہ کھانا نہیں ہے چھوڑ کر کے بھاگ آئے کھجور کم ہو گئی تو راستہ چھوڑ دیا نہیں حتیہ کہ پتے کھا کھا کے گزارا کیا ہے ساتھیوں ساتھیوں سن لینا تو آسان ہے یہاں تو ہم لوگ اللہ تعالی کے لیے اپنی نیند کو نہیں قربان کر پاتے ہیں فضر کی کتنی لوگوں سے چھوڑ دی اللہ کے لیے ہم اپنی خواہش کو دہی کو نہیں قربان کر پاتے ہیں تو اتنی بڑی چیز کو ہم قربان کر دیں تو اللہ تعالی کے راستہ اللہ تعالی کے دل قربانی چاہتا ہے تو جو آدمی اللہ تعالیٰ کی قربانی دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی غیب سے مدد بھی کرتا ہے کس طریقے سے اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی ذرا آپ سوچے مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارے پیٹ کی شکل دور ہو شکت جو تھی وہ بھی دور ہو گئی تھی اتنا ہم نے کھایا اس کو اور اس کی چربی اپنے جسم کے اوپر ملے یہاں تک کہ میرے ہمارے چہروں پر تازگی آ گئی تھی لیکن یہ آسانی کب آئی آسانی ایسے آ گئی ہے کتنی بڑی قربانی دی ہے کتنا سوچنا پڑا ہوگا کتنے رات بغیر بھوک بغیر خائے پئے بھوکے ترتتے ہوئے رات گزارنی پڑی ہوگی اور بغیر سوئے نہیں ہو گئے مسلمان اس کے بعد اللہ تعالی کی آسانی اللہ تعالی آسانی بھیجتا ہے لیکن اس سے پہلے آزماتا ہے کہ کون اپنے عزم میں پختہ ہے اسی طریقے سے ساتھیو آخری بات اس آج کے درس کی جو ہے وہ غزوہ برو احیان ہے اسی سال کے اخر میں یا اس کے قریب ہوا یہ کہ آپ لوگوں نے پچھلے درسوں میں سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرام کو آآ بھیجا تھا جنہیں بنو رجی کے مقام پر قتل کر دیا تھا ابھی تھوڑی دیر کا پہلے ذکر ہوا ہے دس آدمی تھے جس کی آسم نے ثابت کر رہے تھے اور دو مسلمان گرفتار ہوئے تھے خبیب اور زید دستنا جنہیں لے جا کر مکے میں بیچ دیا گیا تھا چونکہ یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ خیانت کیے تھے لیکن اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مشغول تھے اور کافروں کا معاملہ تھا آگے بڑھ نہیں سکتے تھے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر حملہ کرنے میں جلدی نہیں کی لیکن ایک سال کے بعد جب دیکھا کہ قرآن کا کفار اور قریش کا عدم اب کیا ہے کمزور پڑ گیا ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سبق دینے کے لیے آگے بڑھے اور اچانک پہنچ کر کے وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر وہ دفن تھے ان کے لیے دعائے مغفرت کی اور بنو الحان کے لوگوں کو بھگایا اور تتر بیتر کر دیا اور دیا اپنی ایک فوج مسلمانوں کو دی جو وادی قرآن مکہ مکرمہ سے ستاسی کلومیٹر پہلے ہے وہاں تک مسلمان پہنچے ساتھیو اس جنگ اس غدے کی اہمیت اس لیے ہے کی جب قریش کے لوگوں نے سنا تو ان کے بہادر جیسے تھے بن ولید ردیا ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے نا ان کو جب معلوم ہوا تو ایک جماعت لے کر کے نکلے اور مکہ سے اسی کلومیٹر کی دوری پر عصفان آج بھی اسی نام سے ہے مسلمان وہاں پر تھے تو وہ آ کر کے اپنے سواروں کو لے کر کے دور سے دیکھتے رہے اسی وقت درمیان ظہر کا وقت آ گیا تو مسلمان ظہر کی نماز پڑھنے لگے نماز سے جب فارغ ہوتے خالد ولید نے کہا کہ بڑا دھوکا ہو گیا وہ کیا یہ لوگ جب نماز پڑھ رہے تھے اگر اچانک ان کے اوپر ہم حملہ کر دیتے اس لیے کہ نماز سے پیاری اور بہتر ان کے ندی کوئی چیز نہیں ہے اگر حالتیں نماز میں ان کے اوپر ہم حملہ کر دیتے تو کتنا اچھا ہوتا تو کہا کہ دیکھو دیکھو ابھی ایک دوسری نماز کا وقت آنے والا ہے وہ نماز پڑھنا شروع کریں گے تو ہم ان کے اوپر حملہ کر دیں گے ایک مسئلے کی بات ہے اس لیے اس کا ذکر ہم نے خصوصی طور پر احمد کی روایت ہے خصوصی طور پر کیا ہے کہا کہ اچھا انتظار کرنے لگے اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طرف وہی کی جی آسر سات آپ کے اوپر وہی کی اور نماز خوف کا حکم نازل فرما کہا جاتا ابھی تک نمازی خوف نہیں نماز خوف کا حکم نازل فرمایا وہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو کافر لوگ تمہارے اوپر غافل پا کر کے حملہ کرنا چاہتے ہیں لہذا ایسا کرو کہ آپ وسلم مسلمانوں کو کہا کہ اپنا ہتھیار اپنے ساتھ رکھو نماز بھارت نماز ہتھیار اپنے ساتھ رکھو اور دو جماعتوں میں آپ نے مسلمانوں کو بانٹ دیا ایک صف آگے ہے اور ایک صف پیچھے ہے اور ظاہر بات دشمن قبلہ کی طرف تھے دشمن قبلہ کی طرف تھے نا اس لیے کہ آپ مدینہ منورف جا رہے تو دشمن مکے سے آ رہے تھے تو دشمن قبلہ کی طرف تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کی تمام لوگ آپ کے ساتھ شریک رہے رکو کیا اور تمام لوگ آپ کے ساتھ شریک رہے آپ نے جب سجدہ کیا تو آگے والی صف نے سجدہ کیا اور پیچھے والی صف کھڑے ہو کر دشمن کا مشاہدہ شاہدہ کرتی رہی کہیں حملہ تو نہ کر دے گا جب وہ لوگ سجدہ کر چکے اگرے والی سب دونوں نبی کریم علیہ وسلم کے ساتھ اور اٹھے تو آپ رسم انتظار کرتے رہے پچھلی صف والوں نے بھی اب سجدہ کیا ان کو دو سجدے باقی تھے نا روکو کیا تھا پچھلی سب نے سجدہ کیا اب سجدہ کرنے کے بعد اب پچھلی صف آگے آگئی اور آگے والی سب پیچھے آ گئی اب آپ نے دوسری رکاط نماز پڑھائی دوسری رکعت نماز پڑھائی خراب میں سارے شریک ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوسری رکعت پڑھائی تو وہ لوگ روکو میں بھی آپ کے ساتھ سارے کے سارے شریک رہے سارے کے سارے لوگ شریک رہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدہ کیا تو اس بار آپ کے سامنے اس کو بھی حصہ ملنا چاہیے دوسری جماعت کو نا جو پچھڑے والی سب تھی اب آگے ہو گئی تھی اس نے آپ کے ساتھ سجدہ کیا اور جب آپ سجدے سے اٹھے اور وہ لوگ بھی اٹھے تو پیچھے جماعت جو پہلے آگے سب تھی اب پیچھے سب ہو گئی تھی اس نے سجدہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے دشمن طرف دیکھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سلام ایک ساتھ سب کو لے کر کے ساتھ اس وقت سلاط خوف کا حکم نازل ہوا تو کافر جس چال میں تھے اس چال میں کامیاب نہیں ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ گئے اور واپس آنے کے بعد جمع الا جمع الآخرہ رجب شابان آپ ادھر ادھر مہم بھیجتے لیکن آپ کہیں تشریف نہیں لے گئے اسی سال ذلقادا کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے خواب دکھایا وہ خواب کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے ہوں اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں یہ تقریباً دلکاد شوال کی بات ہے کہ آپ کو خواب میں دکھایا گیا آپ نے صحاب کرام سے اپنے خواب کا ذکر کیا تو چونکہ نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے آج سات سال ہو گئے تھے صحابہ کرام کو نہ کعبہ سے آج ہم کو کھانے کا محبت ان کو محبت نہیں رہی ہوگی جی جبکہ ان کے وہاں گھر تھے نہیں آدمی کو اپنے گھر سے محبت ہو جائے کہ مکہ جیسا گھر کسی, کسی کو مل جائے اس سے کتنی محبت رہی ہوگی تو بڑے خوش ہوئے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے مہینے میں سات ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ہم اب عمرے کے لیے نکل رہے ہیں جس عمرے میں آپ کو روک دیا گیا کافروں نے قریش نے عمرہ نہیں کرنے دیا اور وہیں پر صلح حدیبیہ کا معاملہ پیش ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں سور فتح کے اندر ہے سور فتح نازل ہوئی تھی اس کا ذکر انشاءاللہ آپ کے سامنے اگلی مجلس میں ہوگا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو زندگی بخشی تو ہم انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ سے ملیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے اس سے محبت کرنے اسے اس سیکھنے کی توفیق تع فرمائے صبح نوبی ہمدی کا اشد اللہ الہ الا انت